مرانا مختار موردین کو حضرت اللّامہ طا بنیالی سے مختلف و موضوع دا دا ام بی تری سی دی دا پارا زمنگ دکان پت سائی اشادی تو سنت کیسٹ اینڈ سی ڈیز مارک دکان نمبر تیئیس عبدالرحمانزد مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی پراپرائٹر انور شیر توحید موبائل نمبر زیرو تین سو بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آبائهم وزریاتهم وإخوانهم واجتبیناهم وہديناهم إلى صراط مستقیم دیبھی می شا مین ولؤ اشر کل ہب نو یا, من من یا اور باقی انبیاء کچھ تو ان اٹھارہ کے باپ دادا تھے اور کچھ ان کی اولاد اور کچھ ان کے بھائی اور ہم نے ان کو چن لیا نبوت کے لیے اور ہم نے انہیں سرات مستقیم دکھا دی یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے ہدایت دے دیتا ہے یہ جتنے نبیوں کا ہم نے ذکر کیا اگر بالفرض محال وہ شرک کرتے تو ان کے اعمال ہبت ہو جاتے سبحان ربك رب العزة ما يسفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا اوہل زی نو سلوت اللہ سئیدی و مولا نام محمد والا آل سیدنا و مولا نا محمد وبارک وسلیم رمضان المبارک کے پہلے جمعت المبارک کے درس سے ہم نے ایک عنوان اور ایک موضوع پر گفتگو کا آغاز کیا تھا اور وہ عنوان اور موزوں تھا شرک کیا ہے گزشتہ دس درسوں میں اپنے اور فہم کے مطابق میں نے اس موضوع اور اس عنوان پر بڑی مفصل تفصیلی اور سیر حاصل گفتگو اور بحث کی ہے آج کے درس میں یہ ارادہ ہے گزشتہ دس درسوں میں جس چیز کو ہم نے تفصیل سے بیان کیا ہے اس کا خلاصہ اور اس کا نچوڑ آج کے درس میں بیان ہو جائے اللہ تعالی ماحول اپنے فضل و کرم سے جیسے کم علم کو یہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرما دے ہیں آپ میں سے اکثر دوستوں نے دس درسوں میں شرکت فرمائی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آغاز اور ابتدا میں یہ کہا تھا کہ جس طرح توحید ایمان کی جان ہے جس طرح توحید اسلام کی روح ہے جس طرح توحید عبادت کا مغز ہے اور جس طرح توحید دین کی بنیاد ہے اور جس طرح توحید بائے سے تخلیق کائنات ہے اور جس طرح توحید قیامت کے دن بائے سے نجات ہے اور جس طرح توحید انبیاء کی بے ست کی غرض و غایت ہے اور جس طرح توحید تمام آسمانی کتابوں کا دعوی اور موضوع ہے اور جس طرح توحید سب سے بڑی نیکی ہے اسی طرح شرک ظلم عظیم ہے آمال کے لیے چنگاری ہے شرک ایمان کے لیے زہر قاتل ہے شرک صرف گناہ نہیں بغاوت ہے شرک ناقابل معافی جرم ہے شرک کے مرتکب پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے شرک کا ارتکاب نبی کا بیٹا کرے تب جہنمی شرک کا ارتکاب نبی کا باپ کرے تب جہنمی شرک کا ارتکاب نبی کی بیوی کرے تب جہنمی اور شرک کا ارتکاب نبی کا چچا کرے تب جہنمی قرآن نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ شرک سے نیچے جتنے گناہ ہوں گے میں اپنی رحمت کے سمندر سے اور اپنے پیارے پیغمبر کی شفا سے چاہوں گا معاف کر دوں گا لیکن مشرق آدمی بغیر توبہ کیے اس دنیا سے رخصت ہو گیا ان اللہ لا یگ فیرو آئی یو شرق بھی ہی شرک سے نیچے نیچے میں کس کس گناہ کی تفصیل کروں جب اللہ نے مطلق چھوڑ دیا کہ شرک کے سوا جس گناہ کو چاہوں گا میری رحمت کا سمندر جوش میں آ جائے اور پیارے پیغمبر اس آدمی کے لیے شفاعت کے لب کھول دیں میں اس بندے کے گناہ معاف کر کے جنت میں پہنچاؤں گا لیکن اگر شرک کا مرتکب بغیر توبہ کیے اس دنیا سے رخصت ہو گیا اللہ نے مثال دے کے سمجھایا فرمایا جس طرح سوئی کے سوراخ سے اونٹ کبھی داخل نہیں ہو سکتا اسی طرح میری جنت میں بھی مشرق نہیں آ سکتا یہ فیصلہ کیا اللہ نے میں نے اسے معاف نہیں کرنا میری رحمت اس کے لیے جوش میں نہیں آئے گی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بندے کے لیے شفاعت کرنے کی اللہ اجازت نہیں دیں گے خود آپ نے فرمایا اے میری امت کے لوگوں تمہارا شفیق پیغمبر تب تک جنت میں قدم نہیں رکھے گا جب تک میرا ایک امت بھی جہنم میں ہوگا میں شفاعت کر کے تمہیں اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤں گا میں تمہارے لیے شفات کروں گا آپ نے فرمایا لیکن ایک گناہ کر کے قیامت کے میدان میں میرے سامنے نہ آنا مجھے کبھی نہ ملنا ورنہ اللہ تمہارے حق میں مجھے شفات کی اجازت بھی نہیں دے گا صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ وہ کون سا منحوس جرم ہے جس کا مرتکب میدان معاشر میں آپ کے سامنے آئے تو آپ کی شفاعت سے محروم ہو جائے آپ نے فرمایا اللہ سنو اشر کو باللہ اگر تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنا کے ان توبہ کیے قیامت کے دن میرے سامنے آئے تو مجھے تمہارے حق میں شفاعت کی اجازت نہیں ہوگی چونکہ اللہ نے مشرق کو معاف نہیں کرنا اور قرآن میں اللہ نے اٹل فیصلہ کر دیا ہے کہ مشرق ناقابل معافی شرک ناقابل معافی جرم ہے اس کا ایک ہی علاج ہے شرک کا اس دنیا میں اللہ سمجھ دے دے کئی سالوں کے بعد اللہ اس دنیا میں سمجھ دے دے پتہ چل جائے بندے کو کہ مجھ سے گنا ہو رہا ہے وہ توبہ کر لے اول تو مشرق کو بہت کم توبہ کی توفیق ملتی ہے اس لیے کہ کوئی بندہ شرک کو شرک سمجھ کے نہیں کرتا وہ کہتا ہے یہ شرک نہیں عشق ہے یہ شرک نہیں عشق ہے یہ شرک نہیں, نہیں, نہیں محبت ہے وہ اولیاء اللہ کی محبت میں انبیاء کی محبت میں بزرگان دین کے عشق میں شرک کا ارتکاب کرتا ہے اسے وہ شرک نہیں سمجھتا توبہ کا ہے کو کرے لیکن اگر اسے اس دنیا میں توبہ کی توفیق مل جائے جس طرح کئی افراد کو توبہ کی توفیق مل جاتی ہیں اسی سال کے بعد نوے سال کے بعد ساٹھ سال کے بعد اس کو توبہ کی توفیق مل جائے اللہ فرماتی ہے اس طرح کر دوں گا جس طرح ماں کے پیٹ سے آج باہر نکلا ہو پچھلے سارے گناہ معاف کر دوں گا ان ان الاسلام یہ دمو ماں ہو اسلام کا قبول کر لینا پچھلے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے ایک ہی علاج ہے شرک کا اس دنیا میں بندہ طلب کر لے مغفرت فرت اور توبہ کر لے اللہ پچھلے گناہ معاف کر دے گا لیکن بن توبہ کیے مر گیا اگر اللہ نے قرآن میں اٹل فیصلہ کیا ہے ہر گناہ کو معاف کر دوں گا مشرق کو میں نے معاف ہو نہیں کرنا چونکہ اللہ نے مشرق کو معاف نہیں کرنا اس لیے اللہ تعالی نے ہر گناہ کے جنازہ پڑھنے کی اجازت دے دی ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا کلمہ پڑھتا ہے مر گیا ہے جنازہ پہ لو ایک آدمی کلمہ پڑتا ہے روزے نہیں رکھتا مر گئے جنازہ پہلو ایک آدمی کلمہ پڑتا ہے چوری کرتا ہے مر گئے جنازہ پہلو ایک آدمی کلمہ پڑتا ہے زنا کرتا ہے مر گئے ہیں اس کا جنازہ پہلو ایک آدمی کلمہ پڑتا ہے سود کھاتا ہے مر گئے جنازہ پہن لو ایک آدمی نے باپ کو قتل کر دیا ہے ایک آدمی نے باپ کو قتل کر دیے ہیں مر گئے ہیں, کلمہ پڑھتا ہے جنازہ پڑھ لو ایک آدمی شراب پیتا ہے کلمہ پڑھتا ہے مر گئے ہیں, جنازہ پڑھ لو ایک آدمی کم تولتا ہے کلمہ پڑھتا ہے مر گئے ہیں, جنازہ پڑھ لو ہر گناہ گار کے جنازہ پڑھنے کی شریعت اسلامیہ نے اجازت دی ہے لیکن شرک کا مرتقب آدمی جب مر جاتا ہے تو قرآن اس کے سامنے بند باندھ کے کہتا ہے ماں کان لنبیے ولزین آ منو این ترو لشرقین وانو الی قربا ماں کان لن نبیے کسی نبی کو مناسب نہیں کسی نبی کو لائق نہیں آیت اس وقت اتری ہے جب ابو طالب کا انتقال حالت شرک میں ہو گیا تھا اور نبی پاک کے دل میں ابھی خیال آیا تھا کہ چلو چچا نے کلمہ تو نہیں پڑھا لیکن میں اس کے لیے کہہ دوں اللہ مغفر لہینا نہ وہ میتنا میں بخشش کی دعا مانگ لوں میں ہوں دعا مانگنے والا اور اللہ ہو دعائیں سننے والا میں مانگوں تو عرش کا سینہ چیر کے اوپر کیوں نہ نکل جائے میں جو مانگوں گا دعا کائنات کا سردار اور کائنات کا سرطاج اور کائنات کا امام اور کائنات سے افضل ترین شخص میں دعا مانگوں میری شاید دعا قبول ہو جائے میرے چچا کی مغفرت ہو جائے اللہ نے فرمایا ماں کا نہ لن کسی نبی کو یہ بات مناسب نہیں ولزینہ آمنوا کسی نبی فرقین کہ وہ مغفرت طلب کریں کس کے لیے یہ قرآن نے بند لگایا ہے قرآن نے سورت توبہ کے اندر ہم تو قرآن ہی پیش کر رہے ہیں مشرک کے لیے دعائے مغفرت یہ نہیں کہ جنازہ پڑھنا ہے بلکہ مشرق کے لیے یہ کہنا اللہ معاف کر دے بھائی اس کو اللہ اس کی بخشش کر دے یہ مناسب نہیں ہے ما کانا ما یمبگی تمام مفسرین نے یہ میں کیا کیا ماں ما, ما یمبگی لائق نہیں ہے مناسب نہیں ہے کسی نبی کو مناسب نہیں ہے کسی ایمان والے کو کہ وہ کسی مشرق کے حق میں اگرچہ وہ اس کا قریبی رشتے دار ہی کیوں نہ ہو مغفرت طلب کرے ہمارے شیخ مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ وا بھجرا والے چونکہ پنجابی میں ترجمہ اور تفسیر کرتے تھے قرآن کی لہذا انہوں نے مانا کیا اور بڑا فٹ مانا کیا اور بڑا پیار بھرا مانا کیا اور اللہ کے ان الفاظ میں مومنوں کے لیے بڑی محبت جھلکتی ہے انہوں نے مینا کیا ما کان علی نبی وزین آمنو کسی نبی کو اور میرے مواحد مومن بند یا ایک گل ڈھک دی نہیں ما کام علی یہ بات سجتی نہیں ایک گل ڈھک دی نہیں کہ وہ مشرق کے لیے دعائے مغفرت کرے کیوں دعائے مغفرت نہیں کرنے دیتا میرے اللہ مشرق کے حق میں کیوں بول نہیں بولنے دیتا میرے اللہ ہمیں تو دنیا رکھ لینے دے پڑوسی ہیں رشتے دار ہے بھائی ہیں باپ ہیں چچا ہے مامو ہے دفتر میں اکٹھے کام کرتے ہیں مولا سنتے سفو لین دے اگو منی یا نہ منی یہ تیری مرضی ہے ہمیں تو ناک رکھ لینے دے دنیا میں ہمیں تو منہ ملازہ رکھ لینے دے دنیا میں اللہ نے فرمایا او میرا مواہد بندہ او میرا توحیدی بندہ او میرا پیارا بندہ او میری توحید ماننے والا میرا محبوب بندہ میں آسمان سے کہتا ہوں کہ میں نے مشرق کو معاف نہیں کرنا میں نے اسے معاف نہیں کرنا میں نے اسے معاف نہیں کرنا اور تو زمین پہ کھڑے ہو کے کہتا ہے اس کو معاف کر دے تجھے یہ بات سجتی نہیں تیری میری لڑائی چنگی نہیں لگتی تو میرا پیارا بندہ جو ہوا تو بھی وہی بول بول جو میں بولتا ہوں تو بھی وہی کہہ جو میں کہتا ہوں تو میری بات میں بات اپنی ملا میں جو کہتا ہوں کہ میں نے اس کو معاف ہو نہیں کرنا تو تو بھی اس کے لیے مغفرت طلب ہو نہ کر شرک کا مرتکب کوئی ہو بغیر توبہ کی اگر مر جاتا ہے تو اس کی بخشش کا کوئی کوئی ذریعہ نہیں ہے جنت اس پر حرام ہو گئی ہے ان ہرک بلّا ان میں یوش رکھ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا فقد حرم اللہ علیہ ہل فقد حرم اللہ علیہ ہل اللہ نے اس بندے پر جنت کو حرام قرار دے دیا وہ ماں واہ ماہ واہل اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے آ گئے من ماہین اور قیامت کے دن مشرقوں کا مددگار بھی <تصفيق> کوئی نہیں ہوگا کوئی ان کو چھڑا کے لے جائے کوئی ان کی شفاعت کر کے ان کو ہمارے ہاتھ سے چھڑا کے لے جائے ان کا کوئی امدادی بھی نہیں ہوگا عرض میں یہ کرنا چاہتا تھا کہ جس طرح توحید ایمان کی جان ہے اسی طرح شرک جو ہے ایمان کے لیے زہر قاتل ہے آ کی بربادی اعمال کے لیے چنگاری ہے چنانچہ قرآن پاک کی یہ آیت جو ابتدا میں ہم نے تلاوت کی سورت انام کی یہ آیت اس میں اللہ نے اٹھارہ نبیوں کے نام گنے ہیں اس سے پہلے اٹھارہ نبیوں کے اللہ نے نام گنے ہیں اس کے بعد اللہ کہنا چاہتے ہیں میں سارے نبیوں کے نام گننے لگ جاؤں تو قرآن تو ناموں سے ہی بھر جائے لہذا ایک اصول ایک قاعدہ ایک ضابطہ بیان کر دیتا ہوں قرآن نے کہا وہ من آبا جن کا نام نہیں گنا وہ کچھ تو ان اٹھارہ کے باپ دادا تھے برری یات ہم اور کچھ ان اٹھارہ کی اولاد تھے ب اخوان اور کچھ ان اٹھارہ کے بھائی تھے برادری بند تھے بھائی تھے چنانچہ اٹھارہ کا نام تفصیل کے ساتھ لیا اور باقیوں کا ذکر اجمالی کیا کہ جن کا نام نہیں لیا کچھ ان کے باپ دادا کچھ ان کی اولاد اور کچھ ان کے بھائی تھے قرآن کہتا ہے ولو اشرکو و لو یہ میرے پیغمبر تھے بج نہ میں نے ان کو چنا میں نے ان کو منتخب کیا میں نے ان کے سر پہ نبوت کے تاج سجائے میں نے ان پہ جبریل امین کو اتارا میں نے ان کو جبریل کے ذریعے سلام کہے میں نے ان کو جبریل کے ذریعے سلام کہے میں نے کسی کو کلیم اللہ بنایا کسی کو روح اللہ بنایا کسی کو زبی اللہ بنایا کسی کو خلیل اللہ بنایا میں نے ان کو چنا مصطفیٰ بنایا مرتضیٰ بنایا مجتبا بنایا میں نے ان کو اپنا کر بتا کیا ان پر میں وہی اتارتا رہا ان کے ساتھ میرا براہ راست تعلق رہا قرآن کہتا ہے ولو اشرکو امبیا کو میں ماں کی گود سے لے کر کبر میں جانے تک چھوٹے بڑے گناہوں سے ہمیشہ بچا کے رکھتا ہوں میں نبیوں سے گناہوں کو سرزد نہیں ہونے دیتا وہ معصوم انلخطاب السان ہوتے ہیں نہ ان سے گناہ ہوتا ہے نہ ان سے نافرمانیاں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو لو فرضیہ اللہ فرماتے ہیں بالفرض فرض محات. ایک منٹ کے لیے فرض کر لو اشرک میرے یہ پیغمبر مجھ تبار مرتضی محبوب میرے اور میرے پیارے اور میرا قرب رکھنے والے لو اشرک اگر یہ پیغمبر شرک کا ارتکاب کرتے لہ بان ہوں ماں یا ملون میں ان نبیوں کی زندگی کے سارے عامال برباد کر کے رکھتی تم کس بات کی بولی ہو تم کال ہوتے ہو کہ تم شرک کا ارتکاب کرو تو تمہاری حجے برقرار رہیں شرک بھی کرو تمہاری تصبیاں برقرار رہیں شرک بھی کرو تمہارے روزے برقرار رہیں شرک کا ارتکاب کرو تمہاری قربانیاں برقرار رہیں شرک کا ارتکاب کرو تمہاری تسبیحات برقرار رہیں تم کس بات کی مولی ہو اگر یہ بھی شرک کا ارتکاب کرتے میں ان کے اعمال بھی ہبت کر کے رکھ دیتا اور قرآن پاک میں ایک اور جگہ پہ اللہ نے تو حج کر دی ہے وہاں اللہ نے فرمایا ل ان میرے پیغمبر سورت انعام میں تو میں نے سارے نبیوں کا تذکرہ کیا جس میں تیرے دادا ابراہیم کا بھی ذکر ہوا تیرے باپ اسماعیل کا بھی ذکر ہوا تیرے چچا اسحاق کا بھی ذکر ہوا تیرے آباؤ و احداد میں حضرت یوسف اور حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کا بھی ذکر کیا گیا آپ آب کے آباؤ و احداد میں حضرت موسا حضرت ہارون ان کا بھی ہم نے تذکرہ کیا ہے لائن اشرکتا میرے پیغمبر وہ تو صرف پیغمبر تھے تو, تو نبیوں کا بھی نبی ہے. وہ تو صرف نبی تھے میرے پیغمبر تو تو نبیوں کا بھی نبی ہے تو تو امام المبیا ہے خاتم النبیین ہے سرور کائنات ہے رحمت للعالمین ہے شفیع المز ہے میرے پیغمبر تو صاحب قرآن بھی ہے صاحب معراج بھی ہے میرے پیغمبر تیرا مقام دنیا میں آخرت میں سب سے اعلیٰ افضل اولا اشرت آسن ہم نے بنایا ہے لین اش رکھتا لائن رکھتا اگر بل محال میرے پیارے پیغمبر آپ بھی شرک کا ارتقاب کریں لطنہ اعمالوں کا میں تیرے اعمال بھی برباد کر کے رکھتا یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے دیکھیے میں سارا قرآن پڑھتا چلا جا رہا ہوں اور اس کو میں بڑی تفصیل سے بیان کر چکا ہوں آپ کو یہ دس کی دس قسطیں مل سکتی ہیں اور آج تو ہم نے اس کو رسالے کی شکل میں بھی سامنے آپ کے رکھ دیا ہے رسالہ بھی ہم نے شائع کر دیا ہے شرک کیا ہے جس میں یہ ساری تفصیل آپ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مشرق پر جنت حرام مشرق شفا سے محروم ہے اور مشرق شرک جو ہے ناقابل موافی جرم ہے ہم نے اس کو معاف نہیں کرنا لیکن جتنی بحث اب تک میں کر چکا ہوں اور جتنی گفتگو اس وقت تک میں کر چکا ہوں اس پر تو سب کا اتفاق ہے اس پر تو سب کا اجماع ہے سب کہتے ہیں شرک بہت بڑی بیماری ہے بہت بڑی نہوست ہے بہت بڑا ظلم ہے سارے اس بات کا اقرار کرتے ہیں کون انکار کر سکتا ہے انکار تو بندہ تب کرے جب قرآن میں نہ ہو قرآن میں نہ ہو پھر بندہ چلو کوئی ہیلو حجت کرتا رہے کون کہتا ہے کہ مشرق کا جنازہ پڑھنا چاہیے کوئی بھی نہیں کہہ سکتا اس لیے کہ قرآن نے منع کر دیا ہے کون کہتا ہے کہ مشرق معاف ہو جائے گا کوئی بھی نہیں کہہ سکتا اس لیے کہ قرآن نے کہہ دیا کہ مشرق کو معافی نہیں ملے گی کون کہہ سکتا ہے کہ شرک ظلم عظیم نہیں ہے قرآن نے فیصلہ کر دیا ان شرکا ظلم عظیم کون کہتا ہے کہ شرک سے اعمال برباد نہیں ہوتے قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ عوام تو عوام رہے اگر میرے امبیابی شرک کا ارتقا بال فرض محال کرتے تو میں ان کے اعمال بھی برباد کر کے رکھ دیتا یہاں تک تو سب کا اتفاق ہے بریلویوں کا دیوبندیوں کا الحدیثوں کا شیوں کا سنیوں کا سارے کہتے ہیں کہ شرک ظلم عظیم ہے شرک بڑا گناہ ہے شرک ناقابل معافی جرم ہے لیکن پرابلم اور مسئلہ یہاں آ کے بنتا ہے کہ ہمارے ملک کی اکثریت کو اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ شرک ہوتا کیا بات تو آگے جا کے نکھرتی ہے یہ وہ کہیں گے کہ مشرق کا جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے لیکن وہ کہیں گے کلمہ پڑھنے والا بھی مشرق ہو سکتا ہے بھلا جو کلمہ پڑھتا ہوں ایمان کا دعوی کرتا ہوں وہ مشرق ہو سکتا ہے کلمہ پڑھنے والا بھلا کیسے مشرق ہو سکتا ہے چناچی اللہ تعالیٰ نے سورت سورت یوسف میں اللہ تعالی نے فرمایا سورت یوسف آیت نمبر سفا نمبر ہے دو سو چوبیس سفا نمبر دو سو چوبیس اور تیرواں پارہ ہے جی اور آیت نمبر ہے ایک سو چھ آیت نمبر ہے ایک سو چھ ذرا اس آیت کو نوٹ کیجئے اور اس کو اپنے دل کی تختی پر نوٹ کر لیجئے جو لوگ کہتے ہیں بلا مومن بھی ایمان کا دعوی کرنے والا بھی مشرق ہو سکتا ہے جی یہ تو اللہ کو مانتے ہیں جی ایمان کا دعوی کرتے ہیں جی پڑھیے جی سورت یوسف ہے جی اور سورت یوسف کی آیت نمبر ایک سو چھ ہے جو قرآن ہمارے سامنے کھلے ہوئے ہیں ان کا صفحہ دو سو چوبیس ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں ما یو مینو ما یو مینو اکثر اور نہیں اللہ نے مستاق بنایا تھا اور جن لوگوں کو اللہ نے قرآن و حدیث کا علم کیا تھا اور جنہیں پوری سمجھ اللہ نے توحید اور شرک <تصفح> وہ بھی اپنی ذاتی مسلحوں کی <تصفح> بنا پر اس بات پر آج تک پردہ ڈالے ہوئے ہیں کہ اگر ہم نے لوگوں کو شرک کی بات بتا دی تو لوگ ہمیں وہابی کہہ دیں گے لوگ ہمیں وہابی کہہ دیں گے لوگ ہمارے چندے بند کر دیں گے بازار میں چلیں گے تو انگلیاں اٹھیں گی وہ منکر جا رہے ہیں گستاخ جا رہے ہیں بے ادب جا رہے ہیں اب تو لوگ ہمارے گھٹنے کو ہاتھ لگاتے ہیں اب لوگ ہمارے ہاتھ بھی چومتے ہیں اب لوگ ہمیں حضرت جی حضرت جی بھی کہتے ہیں اور اگر ہم نے لوگوں کو شرک کی حقیقت بتا دی اور لوگوں کو اینک چڑھا دی قرآن و سنت کی تو ان کو جب مشرق نظر آنے لگیں گے تو یہ ہمارے خلاف ہو جائیں گے علماء طبقے نے بھی لوگوں کی صحیح رہنمائی نہیں کیے آئیے آج میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں خلاصے کے طور پر شرک کیا ہوتا ہے کون سے امال کرنے سے بندہ مشرق ہو جاتا ہے کون سے کام شرکیا ہوتے ہیں جن کا بندہ ارتکاب کرے تو شرک کا مرتکب کیا ہوگا کی خیال ہے نہیں آخنا چاہیے چوری کرنے والے کو کیا کہتے ہیں ایک آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ چور ہے اس نے چوری کی چوری کا انتقاب کیے دوسرے دن محلے میں لوگ اکٹھے ہوئے بات چیت چلی کہ رات فلال چودھری صاحب کے گھر میں چوری ہو گئی ہے دیکھنے والا میں بھی تھا میں نے دیکھا اس چور کو کہ وہ چوری کر کے جا رہا ہے مجھ سے بھی پوچھا گیا میں نے کہا ہاں بھائی دیکھا تو میں نے تھا اس کو کہ وہ چور چوری کر رہا تھا تو لوگ کہتے ہیں وہ چور تھا میں کہتا ہوں نہیں جی میں کی دل کو دیکھو نا جی یہ دل آزاری ہوتی ہے جی کسی کو چور کہنا نا جی میں اس کو چور مولانا وہ چوری کر رہا تھا جی چوری تو وہ کر رہا تھا پر میں اس کو چور نہیں کہتا اس کا دل دکھے گا بےچارے کا تو لوگ کہیں گے اس کا مطلب یہ ہوا اصل میں چور وہ نہیں زنا کرنے والے کو اگر زانی کہتے ہیں اور قتل کرنے والے کو اگر قاتل کہتے ہیں ظلم کرنے والے کو اگر ظالم کہتے ہیں چوری کرنے والے کو اگر چور کہتے ہیں ڈاکا مارنے والے کو اگر ڈاکو کہتے ہیں تو شرک کرنے والے کو اس میں ڈرنے کی کون سی بات جو شرک کرے گا وہ کون ہوگا مشرق ہوگا اس میں کہاں سے آ جاتی ہے یہ جی دل آزاری ہے جی کسی کو آپ مشرک کہہ رہے ہیں جب آپ چور کو چور کہتے ہیں تو اس کی دل آزاری نہیں ہوتی تو پھر اس کو چور نہیں نہ کہنا چاہیے کہ اس کی دل آزاری ہو رہی ہے اس کو زانی نہیں کہنا چاہیے کہ اس کی دل آزاری ہو رہی ہے لیکن آپ چور کو چور کہتے ہیں زانی کو زانی کہتے ہیں تو شرک کا جو مرتقب ہوگا وہ کیا ہوگا مشرک ہوگا شرک کیا ہے شرک کسے کہتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان حالات و واقعات کا جائزہ لینا ہوگا جن حالات و واقعات میں امام المبیا سرور کائنات خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمت اللہ علیہ حضرت سید محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے تھے اور تیئیس سال جن سے ٹکر لگی تیئیس سال جن سے لڑائیاں لڑی گئیں تیئیس سال جن سے مخالفت ہوتی رہی خاص کر کے مکے کی تیرہ سالہ زندگی میں جن لوگوں کے ساتھ آپ کی لڑائی رہی آپ کی مخالفت رہی آپ کا تنازع رہا آپ کا جھگڑا رہا اور لڑائی مسلسل تیرہ سال تک جاری رہی اور آپ نے مارے کھائیں اور آپ کا خون بہایا گیا اور آپ کے گلے میں رسیاں ڈالی گئیں اور آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے اور آپ کو مارا گیا اور آپ کو خون میں نہا دیا گیا اور آپ کو سابی اور شاعر اور شاعر اور دیوانہ اور مجنون کہا گیا آپ کا نام بگاڑ کے بجائے محمد کے مزمم کہا گیا نام بگاڑے گئے نام بگاڑے گئے یہ مشرقوں کی عادت ہوتی ہے ذاتی حملے کرنا ذاتی حملے کرتے رہنا نام بگاڑتے رہنا پھپتیاں کستے رہنا فتوے لگاتے رہنا الزام تراشیاں کرتے رہنا انہیں کہا جی یہ شاعر ہے شاعر ہے دیوانہ ہے مجنون ہے کزاد ہے جب انہوں نے کہا نا مجنون ہے تو نبی پاک کو دلی طور پر بڑا دکھ ہوا اس بات کا کہ مجھے مجنون کہتے ہیں مجھے پاگل کہہ رہے ہیں مجھے دیوانہ کہہ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے پوری ایک سورت اتاری اور اللہ نے فرمایا نون و و ما وما انتا بے نعمت رب مجنون میرے پیغمبر یہ تجھے دیوانہ کہتے ہیں ان کے کہنے کی کیا بات ہے میں کائنات کا رب قلم کی قسم اٹھاتا ہوں اور جو کچھ قلم لکھتا ہے میں اس لکھنے کی قسم اٹھاتا ہوں اور میں قسم اٹھا کے تجھے یقین دلاتا ہوں کہ میرے پیغمبر تو مجنون نہیں ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ہم نے آپ کو قرآن جیسی کتاب دی ہے قرآن ہم مجنونوں کو دیا کرتے ہیں میرے پیغمبر یہ نبوت ہم مجنونوں کو دیا کرتے ہیں یہ رسالت ہم مجنونوں کو دیا کرتے ہیں یہ کمال ہم مجنونوں کو دیا کرتے ہیں ایسی کتاب ہم دیوانوں کو دیا کرتے ہیں جن لوگوں کے ساتھ تیئیس سال خصوصاً تیرہ سال مکے کی زندگی میں نبی پاک کی ٹکر رہی اور مخالفت رہی اور الزام تراشیاں ہوئیں اور پھپتیاں کسی گئی اور فتوے آپ پہ لگائے گئے سوچنا یہ ہے کہ ان مشرقی نے مکہ کا شرک کیا تھا وہ کیوں مشرق تھے کس بات پر قرآن نے انہیں مشرق قرار دیا ہے کیوں ان پر شرک کا فتوا قرآن نے لگایا کیا وہ لوگ اللہ کے قائل نہیں تھے مانتے تھے اللہ کو اپنے بچوں کا نام عبداللہ رکھتے تھے اور کعبے کو بیت اللہ کہتے تھے اللہ کو مانتے تھے پڑھا لکھا طبقہ موجود ہے ذرا میری طرف توجہ کرنا ایک بات بڑی آسان سی کہنے لگا ہوں بہت جلد ان شاء اللہ زیل میں بیٹھ جائے گی شرک کی تعریف کیا ہے اللہ کی ذات یا صفات میں کسی کو اگر وہ اللہ کو مانتے نہیں تھے تو پھر شرک کس کے ساتھ کرتے تھے نہیں سمجھے شرک کی تو تعریف ہی یہ ہے کہ کس کے ساتھ شرک کرنا تو پہلے ضروری ہے کہ وہ اللہ کو مانے تب اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنائے تو مشرق تو بندہ ہوتا ہی تب ہے جب پہلے اللہ کو مانے ورنہ شرک کس کے ساتھ اس نے کرنا ہے جب وہ اللہ کو مانتا ہی نہیں تو پھر اس نے شرک کاہے کا کرنا ہے شرک تو تب کرنا ہے جب پہلے اللہ کو مانی اور پھر اللہ کے ساتھ مخلوقات والوں کو کیا کرے شریک بنائے چنانچہ وہ اللہ کو مانتے ہیں اور سورت یونس اور سورت یونس کی آیت نمبر 31 میں سورت یونس کی آیت نمبر 31 میں اللہ تعالی نے ان کے اس عقیدے کا ذکر کیا کھولنا نہیں ہے میں چونکہ جلدی اصل موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں صرف میں نے آیت نمبر اس لیے بتا دی تاکہ جن جی لوگوں نے لکھنا ہے وہ لکھ لیں سورت یونس کی آیت نمبر 31 میں اللہ نے فرمایا مشرقین مکہ رازق مالک موی ممید مدبر کس کو مانتے ہیں وہ کہتے تھے ہمارا راز کلّہ ہمارے کانوں آنکھوں کا مالک اللہ زندے سے مردے کو نکالنے والا اللہ مردے سے زندے کو نکالنے والا اللہ ساری کائنات کی تدبیریں کرنے والا اللہ زمین و آسمان کا مالک اللہ سورج چاند کے نظام کو چلانے والا اللہ میں یہ قرآن کے ترجمے کرتا چلا جا رہا ہوں جو جو بات کہتا چلا جا رہا ہوں اس کی پوری ذمہ داری لوں گا وہ کہتے تھے بارش برسانے والا اللہ زمین بنانے والا اللہ آسمان بنانے والا اللہ ستارے بنانے والا اللہ چاند سورج کا چلانے والا اللہ معلوم ہوتا ہے وہ اللہ کو مانتے ہیں اللہ کی سفتوں کو بولو بولو اللہ کی سفتوں کو مانتے ہیں پھر سورت توبہ میں یا غالبر صورت انفال میں اللہ نے فرمایا کہ وہ دعائیں مانگتے تھے اللہ عما من کا بے عذابن علیم بدر کے میدان کی طرف مشرقین مکہ نکلنے لگے ہیں غلاف کعبہ کو آ کے پکڑ لیا ہے ابو جہال نے اور ابو جہار کے ساتھیوں نے بدر کے میدان میں آنے لگے ہیں نبی پاک کی مخالفت میں ایک کلش کرے اور ابو جان اور مشرقین مکہ کہتے ہیں اللہ حما بولو کس کو پکار رہے ہیں کس کو پکار رہے ہیں پھر کیا ہے اللہ کو مان رہے ہیں پھر مشرک اللہ کی سفتوں کے اقراری پھر مشرک اور اللہ کو پکار رہے ہیں پھر مشرک اللہ اے اللہ ان کا نہ الحق وہ جس پیغمبر کے خلاف ہم لڑنے جا رہے ہیں اگر وہ حق ہے اگر وہ سچ ہے تو ہم ترئی نہ ہی ہم پر پتھروں کی بارش برساد آسمان سے ابھی تنابی عذابن علیم نلیم یا ہم پر دردناک عذاب نازر کر اگر وہ سچا ہے انہوں نے دعا اللہ نے فرمایا ذرا آج نپڑ لینا تھوڑے نام دعائیں مانگ رہے ہو آج میدان بدل کی طرف نکل کے دیکھو تو صحیح معلوم ہوتا ہے مشرقین مکہ اللہ کو پکارتے ہیں اللہ ہما اس کے باوجود کیا ہے مشرق ہیں اور مسلم شریف کی روایت ہے چنانچہ مشرقین مکہ جب احرام باندھتے ہیں عمرے کا یا احرام باندھتے ہیں حج کا تو مشرقین مکہ کہتے ہیں لبعق اللہ ہوما لبیک لا شریک لک لا شریف کا لک تیرا کوئی شریک نہیں کون کہہ رہا ہے ابو جال کہہ رہا ہے مشرقی نے مکہ کہہ رہے ہیں معلوم ہوتا ہے مشرق کو پتہ نہیں چلتا کہ میں کیا کر رہا ہوں اسی لیے ابو جال کہتا تھا لبھیک اللہ لبھیک لا شریف کا لک تیرا کوئی شریک نہیں میں آ گیا میں حاضر ہوں اللہ کو پکارتی ہیں لا شریق الک کی آواز لگاتی ہیں اور سورت ان میں اللہ تعالی نے ان کے عقیدے کو بیان کرتے ہوئے حد کر دیے اللہ نے فرمایا راک بو کے جب سوار ہوتے ہیں کشتیوں میں مشرقین مکہ میرے پیغمبر تیرے ویری اور تیرے دشمن اور تیری مخالفت کرنے والے وہ ادار راکل کے جب سوار ہوتے ہیں کشتیوں میں اور کشتی آتی ہے بھور میں دار اللہ دار اللہ پکارتے ہیں کس کو مخل سینا کس کا سیدھا بیان ہو رہا ہے مشرقین مکہ کا ابو جا کا جن کو قرآن مشرق کہتا ہے قرآن کہتا ہے این کشتیوں میں جب مصیبت میں گر جاتے ہیں این کشتیوں میں جب کشتیاں بھور میں پھنس جاتی ہیں این کشتیوں میں جب کشتیاں گردام میں آ جاتی ہیں دا اللہ وہ پکارتے ہیں اللہ کو مخلصی سینا خالص اللہ کی پکار مولا پہنچ مولا بچا مولا کنارے لگا اللہ فرماتی ہیں فائدہ نجاہم جب اللہ ان کو نجات دے دیتا ہے الل برے برے میں ان کی کشتی کو نکال کے جب خشکی پر پہنچا دیتا ہوں جب اللہ ان کو نجات دے کر خشکیوں پہ لے جاتا ہے ایزا ہوں یوشر کن ازا, ازا, ازا, ازا اسی وقت لگتے ہیں شرک کرنے کوئی کہتا ہے جی ابراہیم موڈا ماریا تے کشتی باہر نکل آئی کوئی کہتا ہے جی اسماعیل پہنچیا تے کشتی باہر نکل آئی کوئی کہتا ہے فلانا بزرگ پہنچیا تے کشتی باہر نکل آئی کسی نے کہا لات نے توجہ لات نے توجہ کی کشتی باہر نکل آئی لیکن اتنی بات تو ثابت ہوئی کہ مشرقین مکہ این مصیبتوں میں گر کر خالص کس کو پکارتے ہیں اس کے باوجود میں تقابلی جائزہ نہیں لینا چاہتا میں نے اپنی کتاب میں جو آج آپ خرید کے لے جائیں گے اس میں میں نے تقابلی جائزہ بھی لیا ہے پچھلے درسوں میں بھی میں نے تقابلی جائزہ لیا کہ مشرقین مکہ کیا کہتے ہیں اور آج کا مشرق کیا کہتا؟ آج کا مشرق کیا کہہ رہا ہے مشرقین مکہ تو این مصیبتوں میں گھر کر کس کو پکار رہے ہیں اللہ, اللہ, کو. اللہ کو پکار رہے ہیں اس کے باوجود وہ کیا ہے بولو بولو مجھے مجھے مجھے مشرق, مجھے مشرق ہیں چنانچے داڑیاں انہوں نے رکھی ہوئی ہیں بچوں کو ختنہ بٹھاتے ہیں لبیں کٹواتے ہیں اور جب پوچھا جاتا ہے یہ داڑھی کیوں رکھتے ہو بچوں کو ختنہ کیوں بٹھاتے ہو لبیں کیوں کٹواتے ہو تو وہ کہتے ہیں یہ سنت ہے حضرت ابراہیم کی سنت ابراہیم پر عمل کرتے ہیں اس کے باوجود بولو اس کے باوجود مشرق ہیں چنانچے بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں پھر مشرق ہے آر زمزم پیتے ہیں پھر مشرق ہیں صفا مروا کے درمیان دوڑتے ہیں پھر مشرق ہے ملتدم کے ساتھ چمٹ چمٹ کے دعائیں مانگتے ہیں پھر مشرق ہیں بیر سے آنے والے حاجیوں کو ستو گھول گھول کے پلاتے ہیں خدمت کرتے ہیں اللہ کے گھر میں آنے والوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں اس کے باوجود پھر کیا ہے مشرق ہیں گلاس کعبہ کے کپڑے پہنتے ہیں پھر کیا ہے ہیں آمال کا ایک جائزہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل سے محبت کے دعوے کرتی ہیں ان کی تصویریں بناتی ہیں بیت اللہ میں اونچی اونچی تصویریں ان کی لٹکاتی ہیں پھر مشرک ہیں قرآن نے سورت توبہ میں ذکر کیا بیت اللہ کو تعمیر کرتی ہیں بیت اللہ کو تعمیر کرتی ہیں بیت اللہ کو بناتی ہیں بیت اللہ کو بناتے ہیں جبکہ اللہ جبکہ نبی پاک نے فرمایا مم بنا لل مسجد ان بن اللہ لہو بہت جنا جس نے اس زمین پر اللہ کے لیے کوئی مسجد بنائی اللہ اس کے بدلے میں اس بندے کے لیے جنت میں گھر بنائے گا جنت میں گھر بنائے گا یہ کس مسجد کے بارے میں اٹھارہ بلاک کی مسجد کے بارے میں یہ کس مسجد کے بارے میں محلے کی مسجد کے بارے میں یہ کس مسجد کے بارے میں کسی کریے کی مسجد کے بارے میں یہ کس مسجد کے بارے میں کسی ڈیرے کی مسجد کے بارے میں دا کی روایت پڑھ کر میں حیران ہو گیا نبی پاک نے فرمایا اور پوری مسجد نہیں پوری مسجد نہیں میں گھر عطا کرے گا پرندے کا گوسلہ کتنا ہوتا ہے اس کتنی بھی کسی نے مسجد بنائی تو اللہ جنت میں گھر دے گا لیکن مشرقین مکہ نے تو وہ مسجد بنائی جس میں ایک نماز پڑھو تو ایک لاکھ نماز کا سواب جس کو ایک مرتبہ دیکھو تو ایک سال کے نفل پڑھنے کا سواب ایک مرتبہ دیکھو تو ایک ساتھ کے نفل پڑھنے کا ثواب ملتا ہے جس میں ایک نماز پڑھی جائے تو ایک لاکھ نماز کے برابر ثواب ملتا ہے مشرقی نے مکہ بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہیں اس کے باوجود مشرق ہیں اللہ کو مانتے ہیں اللہ کی سفتوں کے قائل ہیں پھر آئیے نا پوچھے تو صحیح اللہ سے مولا یہ مشرق کیوں ہے جب تجھے مانتے ہیں تیری سفتے مانتے ہیں تجھے پکارتے ہیں خالص کشتیوں میں تجھے پکارتے ہیں پھر مولا تو نے ان کو مشرق کیوں کہا چنانچہ اللہ نے سورت یونس میں سفا نمبر ایک سو نوے صفحہ نمبر ایک سو نوے اور سورت کا نام ہے سورت یونس گیارہواں پارا ہے گیارہواں پارہ ہے گیارہواں پارہ سورت کا نام سورت یونس اور اس کی آیت نمبر ہے اٹھارہ آیت نمبر اٹھارہ سورت یونس کی اللہ نے وہاں مشرقین مکہ کا شرک ذکر کیا ہے کیا شرک تھا ان کا قرآن کہتا ہے بھیا بدون نم اندو نلہ بھیا بدو نملہ اور پوجا پاٹھ کرتے ہیں اللہ کے سوا ان کی پوجا پاٹھ کرتے ہیں اللہ کے سوا ان کی لا یزور جو ان کو نقصان نہیں دے سکتے بلا یو اور ان کو جن کے ہاتھ میں نفع بھی کوئی نہیں جن کے ہاتھ میں نقصان بھی کوئی نہیں میرے سیوا ان کو پکارتے ہیں مدد کے لیے بلاتے ہیں ان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں جن کے ہاتھ میں نفع بھی کوئی نہیں نقصان بھی کوئی نہیں و یقو لونا و اور کہتے ہیں ہاؤ لائے ہاؤ لائے یہ جن کی پوجا پاٹ ہم کر رہے ہیں شفا آؤنا ہاؤ یہ جن کی پوجا پاٹ ہم کر رہے ہیں شفا یہ ہمارے سفارشی ہیں اند اللہ بولو بولو یہ دیکھتے نہیں یہ کر نہیں سکتے ہاؤ لائے یہ جن کی پوجا پاٹ ہم کرتے ہیں شوفاؤلا یہ ہمارے سفارشی ہیں یہ ہمارے سفارشی ہیں اند اللہ کس کے آگے ہماری سنتا نہیں ان کی مورتاں نہیں یہ پیارے ہیں انہوں نے بڑی ریاستیں کی ہیں انہوں نے بڑی محنتیں کی ہیں کیت بھی تھوڑے واسطے نے میں تو روٹی لگتی رہی انہوں نے بڑی محنتیں کی ہیں بڑی ریاستیں کی ہیں یہ بڑے ولی ہیں یہ بڑے بزرگ ہیں یہ مقرب ہیں اللہ کے نزدیکی ہیں یہ سن اللہ دے نیڑے لا چھٹ دینے ہاؤ اولائے یہ سفارسی ہیں اند اللہ کس کے آگے اللہ کے آگے یہ آگے پڑھتے آئیے تاکہ آپ کو پتا چلے میں نے کیوں کہا کہ یہ شرک ہے آگے اللہ فرماتے ہیں کل اتو اللہ میرے پیغمبر ان کی عقیدے کا جواب دے یہ جو کہتے ہیں کہ یہ سفارشی ہیں منوا لیتے ہیں پہنچا دیتے ہیں کروا لیتے ہیں میرے پیغمبر ان کو جواب دے اتو نب اون اللہ کیا تم اللہ کو بتاتے ہو کیا تم اللہ کو بتاتے ہو بے وہ بات لا یا جس بات کو اللہ جانتا ہی کوئی نہیں اللہ کو وہ بات بتانے لگے ہو جس بات کو اللہ جانتا ہی نہیں پھر آسمانوں میں ولافے لڑ دے زمین میں کہ یہ سفارشی ہیں یہ سفارشی ہیں جانتا تو تب جب کوئی سفارشی ہوتا اللہ جانتا تو تب جب کوئی سفارشی ہوتا کیا تم اللہ کو وہ باتیں بتانے لگے ہو جن باتوں کو اللہ جانتا ہی کوئی نہیں اب سنیے صبح ہو وہ اللہ وتا اور بلند بالا ہے اما یشرکون اما یشرکون ان باتوں سے جو وہ مشرک بیان کرتے ہیں جو شریک وہ بناتے ہیں ان باتوں سے اللہ کیا ہے معلوم ہوتا ہے ہاں اولائے شف ہاولا یہ ہمارے سفارشی ہیں یہ اللہ سے بات منوا لیتے ہیں اور ہماری بات سن کر اللہ تعالیٰ تک پہنچا دیتے ہیں مشرکین مکہ کا اصل شرک کیا تھا ایک اور جگہ دیکھیے سفر نمبر چار سو تیرہ پہ چلیے جی اور اس کا ترجمہ میں نے آپ سے کروانا ہے پہلے بھی میں جب آیا یہ دکھواتا دکھلاتا ہوں میں آپ سے ہی ترجمہ کرواتا ہوں گی جی اور آج بھی ترجمہ آپ نے ہی کرنا اور بڑا آسان ترجمہ ہے صفحہ نمبر چار سو تیرہ پارہ ہے تیئیسواں پارہ تیئیسواں سفر نمبر چار سو تیرہ سورت کا نام ہے سورج زمر اور سورج زمر کی آیت نمبر ہے تین مل گیا جی شروع سورت سے چلو کر کیجیے ذرا سورج جہاں سے شروع ہو رہی ہے ذرا پڑھیے کیا کہتے ہیں اللہ تنزیل الکتاب من اللہ ہر سورت کے شروع میں تقریباً اللہ یہ جملے کہتے ہیں اس طرح کے جملے مطلب اللہ کا کیا ہوتا ہے آگے جو حکم آ رہا ہے اس کو معمولی نہ سمجھنا آگے جو بات ہو رہی ہے اس بات کو معمولی نہ سمجھنا بادشاہوں کے خط معمولی نہیں ہوتے تنزیل الکتاب قرآن اتارنے والا یہ قرآن یہ کتاب اتاری ہوئی ہے من اللہ اس کی طرف سے العزیز بڑا غالب بڑا بادشاہ بڑا زبردست الحکیم بڑی حکمتوں والا بڑی حکمتوں والا بڑا غالب بڑا زبردست شہنشاہ اس کے کلام کو معمولی نہیں سمجھنا اس کے حکم نامے کو معمولی نہیں سمجھنا انا انزلنا الیکل کتاب بل ہم نے نازل کی آپ کی طرف کتاب سچی مراد کیا ہے انا انزلنا ہم نے اتاری الیکا آپ کی طرف کتاب بالحق سچی مالا کتاب اتار کے کہنا کیا چاہتا ہے حکم نامہ دینا کیا چاہتا ہے سب سے پہلے تو نے اپنی تعریف کی پھر کتاب کی بات کی مالا اس کتاب میں کہنا کیا چاہتا ہے اللہ نے فرمایا فارو دلہ پس عبادت کر کس کی کہنا یہ چاہتا ہوں منوانا یہ چاہتا ہوں فاو اللہ بس عبادت کر اللہ کی مخلصا خالص اس میں شرک کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے خالص اللہ کی پکار کر اللہ سنو سنو لین الخالص اللہ ہی کے لیے ہے عبادت خالص اللہ ہی کے لیے ہے عبادت خالص اب آگے آپ نے مینا کرنا ہے ولزی نتخو اور جن لوگوں نے پکڑ لیے جن لوگوں نے بنا لیے مندونی ہی اللہ کے سوا اولیاء کار مددگار کام بنانے والے جن لوگوں نے بنا لیے اللہ کے سوا کارساز کام بنانے والے حمیتی مددگار وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ما ناب ہم ان کی پوجا پاٹ نہیں کرتے ما نابو ہم ان کی پوجا پاٹ نہیں کرتے اللہ مگر اس لیے کرتے ہیں لے یو کرے بو بو کا کیا معنی نے تاکہ وہ قریب کر دیں ہم ان کی پوجا پاٹ ہم ان کی نظر و نیاز ہم ان کی پکارے ہم ان کی منتیں ہم ان کے نام کے نعرے ہم ان کے نام کی نظریں اس لیے دیتے ہیں لے یو بو تاکہ وہ قریب کر دیں نہ ہم کو اللہ, اللہ تاکہ ہمیں وہ اللہ کے کیا کر دیں قریب کر دے ساڈی سندال نہیں یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں اور دیکھو نا جی یہ دو بندی بڑا ظلم کرتے ہیں جی کہتے ہیں اللہ سے برائے تو ایسی سی رات کو ان کے ذہنوں میں دلیلیں ڈالتے رہتا ہے ایک جگہ پہ میں گیا وہاں ایک بندہ تھا وہ کہنے لگا جی فلاں مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے مولوی صاحب نے کہا اور دو بندی ہو تو وسیلے دے کائر اگر نہیں تے دے گڈیاں تے نہ بیٹھے کرو انجن تے چاڑ کے بیٹھے کرو بڑی دلیل ہے تھی ڈبیا پہ کیوں بیٹھے ڈبے بھی تو وسیلے ہی اس کو کہتے ہیں زتلیات اور اس کو کہتے ہیں ملنا باشت کے چپ نہ شبت ملنا وہ ہوتا ہے جو چپ نہ ہو کچھ نہ کچھ بکتا ہے وہ کہتا ہے بکنے کا نام دلیل ہے کچھ نہ کچھ بات کرنے کا نام دلیل ہے اور ڈی سی کو ملنے کے لیے کلرک کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ ڈی سی درخواست دینے والوں کے حالات سے واپس نہیں ہوتا اور جس رب کو تم ڈی سی کے ساتھ مثال دینے لگے ہو وہ کہتا ہے جو راز تیرے دل کے اندر بھی ابھی پیدا نہیں ہوا میں اس کو بھی جانتا ہوں درخواست تو تیری بات کی بات ہے اور چھت پہ چڑھنے کے لیے سی کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ چھت ہے وہاں اور میں ہے یہاں چھت ہے وہاں اور میں ہوں یہاں میں نے یہاں سے جانا ہے وہاں بغیر سیڑھی کے نہیں جا سکتا دور ہے دور ہے بغیر سیڑھی کے نہیں جا سکتا اور جس رب کو ت نے چھت سے مثال دی وہ اس مائک کتنا دور ہے وہ این کے اس فریم جتنا دور ہے وہ میرے اس رومال جتنا دور ہے نہیں وہ کہتا انی قریب انی قریب مالا کتنا قریب یہ میچ بھی میرے قریب ہے مولا کتنا قریب میں نے فریم لگائی اینک لگا لی تو یہ اینک بھی میرے قریب ہے مولا کتنا قریب یہ میرا نام کتنے تیرے کے قریب ہے فرمایا نہیں نہ اکرب و الئیے من حبل وریب تیری شاہ جتنی قریب نہیں جتنا میں تیرے قریب اس سلح کو چھت کے ساتھ مثال وہ سلح کی مثالیں چھت کے ساتھ دیتا ہے اس اللہ کی مثال ڈپٹی کمشنر کے ساتھ دیتا ہے جس کے دفتر اور کوٹھی کے باہر لکھا ہوا ہے بغیر اجازت اندر آنا منع ہے اور اللہ نے اپنے دروازے کی چوکھٹ پہ لکھوایا ہوا ہے اجیب و دعوت اور جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کا جواب دیا کرتا ہوں اس کو ڈی سی کے ساتھ مثال دیتا ہے ڈی سی تین بجے کے بعد چھٹی کرتا ہے تھک جاتا ہے जाता है ہے چھٹی کر دیتا ہے اللہ بھی کرتا ہوگا ڈپٹی کمشنر کام کرتے کرتے تھک جاتا ہے میل پر پڑی ہوئی فائلیں دیکھتے دیکھتے تھک جاتا ہے اور آیت ان کرسی میں اللہ اعلان کرتا ہے بس یا کرسی یہ سما واس یا کرسی یہ سماواتے ورض کرسی بمینا علم کرسی بمینا قدرت میری کرسی بڑی مضبوط کرسی بمینا کوت واسی قوت کرسی یہ سماوات و میری قدرت زمین و آسمان میں بڑی وسیع ہے ہر قسم دینی اور اسلامی کیسٹ کے لیے ہمارا پتہ یاد رکھیے